محترم بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالی نے ہدف دیا تھا کہ آپ نے اس دین کو سارے دینوں پر غالب کرنا ہے وہ ہدف بہت حد تک پورا ہو چکا ہے وہ مکہ جہاں سے آپ چھپ چھپا کر نکلے تھے آج دن دہاڑے عزت اور احترام کے ساتھ فاتحانہ داخل ہو چکے ہیں وہ دشمن جو آپ کو جینے نہیں دیتے تھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور آپ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سب کو معاف کر دیا تھا پوچھا آپ کے ساتھ کیا سلوک کروں گا کہنے لگے جی آپ تو بہت عزت والے کرم والے لوگ ہیں ہم تو آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں فرمایا جاؤ میں آج وہی بات کہتا ہوں جو کبھی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی جنہوں نے ان کی جان ختم کرنے کا پروگرام بنایا تھا ان کے سامنے جو بات کی تھی آج میں وہی کہتا ہوں کہ لا تصریب علیکم اليوم آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ان تمطلاق میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں لیکن بعض روایتوں میں نو بعد میں زیادہ ایسے لوگ تھے کہا ان کو کسی شکل میں معافی نہیں ہے کچھ اس میں اسلام لانے کے بعد مرتد ہونے والے تھے کچھ وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود ابن قتل تھا وہ معافی مانگنے نہیں آیا بلکہ جا کر کے کابۃ اللہ کے پردے کے ساتھ چھپ گیا اس کو وہیں کاٹ دیا گیا ایک اور تھا اس کی سفارش حضرت عثمان بن میں رضی اللہ تعالیٰ نے کر دی اس کو معاف کر دیا گیا اکرمہ ابی جہل تھا بہت سیا کاریاں کیں جب آپ نے مکہ کو فتح کیا تو بھاگ کر جدہ چلا گیا وہاں سے قریب تھا کہ کشتی میں بیٹھ کر یمن چلا جائے اس کی بیوی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے آ کر کے اپنے خاون کے لیے پناہ مانگتی ہے آپ اس کو بھی پناہ دے دیتے ہیں جا کر کے اپنے خاون کو واپس لاتی ہے اور اب تصور یہ ہے اندازہ یہ ہے کہ وہ آتے ہی قدم بوس ہو جائے گا آتے ہی قدموں میں گر جائے گا کہ میری جان بخشی ہو گئی بڑی بات ہے لیکن عجیب کفر پر ان کی سختی تھی اور عجیب مساحمت اور معافی دینا عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ کے کہتا ہے آپ نے مجھے امان دے دی ہے لیکن میں مسلمان نہیں ہوں گا مجھے دو مہینے کی مہلت دیجئے میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان ہونا ہے یا نہیں ہونا اللہ اکبر فرمایا تو دو مہینے مانتا ہے میں تجھے چار مہینے دیتا ہوں پھر چند دن گزرے کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی بیعت کی مسلمان مردوں کی بیعت کے بعد عورتوں کی بیت کی عورتوں کو آپ ہاتھ نہیں لگاتے تھے دور سے بیٹھی بیٹھی بیات کرتی تھیں تو ان عورتوں میں وہ ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھی وہ بھی آ گئی آ کر کے کہتی ہے کہ ہمارے خامزوں کے مال میں ہمارا کیا حق ہے کہا کہ ٹھیک ہے جو آپ کا گزارا وزارا چلتا ہے تو کہا یہ ابو سفیان سامنے کھڑا ہے یہ مجھے اتنے پیسے نہیں دیتا جتنا میں گزارا ہو سکے تو فرمایا ٹھیک ہے آپ اتنے پیسے لے لیا کرو اس کے مال سے جتنے میں گزارا ہوتا سارا کچھ ہوا تقریباً انیس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے لوگ دور دراز سے آتے رہے اور آ کر کے اسلام قبول کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللّہ والفتح وراع الناس سید خلون ففی دین اللّہ کبھی ایک بندہ مسلمان کرنا بہت مشکل ہوتا تھا اب لوگ فوجوں کی اللہ سے معافیا مانگا کر اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے یہ سورت نازل ہوئی تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی خوشی کی بات ہے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں خوشی کی بات ہے اللہ کی تسبیح اور استغفار میں کون سی بری بات ہے آپ کس بات سے رو رہے ہیں فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹارگٹ پورا ہو رہا ہے آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو رہا ہے اور جب انبیاء کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ واپس لے جاتا ہے مجھے اس صورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نظر آتی ہے میں اس لیے رو رہا ہوں اللہ اکبر اس کے فارغ ہونے کے بعد وہی ابو سفیان جو کل تک دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھامے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے وہی عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ہم رکاب ہیں اب آپ بنو حوازن بنو ثقیف کی طرف جا رہے ہیں یہ لوگ اتنی زیادہ فتوحات دیکھنے کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آئی اس قدر تکبر تھا ان عربوں میں سارا علاقہ فتح کرتے کرتے وہ یہاں تک آ چکے ہیں اب آپ نے کیا لینا ہے ان سے لڑ کر لیکن نہیں وہ آئے مقابلے کے لیے فنین کے مقام پر پڑاؤ ڈالا بنو ثقیف اور بنو حوازن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید مقابلہ کیا دراصل انہوں نے میدان مارکہ میں پہنچنے سے پہلے ہی پہاڑ کی چوٹی کے مختلف رکھنے اور اس کی وادیاں کہ یہی حنین کا وہ وقت ہے موقع ہے رب دلال فرماتے ہیں جب, تمہاری تمہیں زیادہ پسند آ گئی کہ جب ہم تین سو تیرہ تھے ایک ہزار سے لڑتے تھے جب ایک ہزار تھے تو تین سے لڑتے تھے جب تین ہزار تھے تو دو لاکھ سے لڑتے تھے آج تو ہم ان سے زیادہ ہیں بارہ سو کا لشکر تھا اس لیے کہ ہزار وہ جو پیچھے سے آئے تھے اور دو سو مکہ سے ملے تھے جبکہ مقابلے میں لوگ کم تھے اب تو ہم زیادہ ہیں اب تو ہم جائیں گے اور ہمیں دیکھ کر دشمن بھاگ جائے گا ایسی تیروں اور نیزوں کی بارش ہوئی کہ جانور زخمی ہو گئے اور ہر آدمی واپس پلٹا اور جدر منہ آیا نکلنا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ابو بکر صدیق عمر بن خطاب ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عموم اور کچھ انصاری صحابہ کرام مختلف روایات ہیں سو ایک کے قریب لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے باقی سب تطر بطر ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کچر سے نیچے اترتے ہیں اور پیازہ لڑنا شروع کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں انا نبی لا کدب انا ابن عبد المطلب میں جھوٹا نبی نہیں ہوں میں ابن عبد المطلب ہوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پھر سائیڈ پر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو آواز دی حضرت عباس نے کہا او بیٹھے رضوان والوں کہاں ہو جب یہ آواز آئی تو کہا جیسے جانور کی ماں اپنے بچے کو پکارتی ہے اور وہ بچہ لبکتا ہوا آ جاتا ہے اگر گھوڑا راضی نہیں ہو رہا تھا اس طرف آنے کو تو اپنا سامان لے کر چھلانگ لگا کر سارے ادھر جمع ہوتے ہیں آپ کے پاس جمع ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہمارے لیے معافی طلب کیجئے استغفار کیجئے ہم میدان مارکا سے بھاگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم بھاگے نہیں ہو تم تو میرے پاس آئے ہو ابھی ہم دوبارہ پلان کر کے جائیں گے یہ بھاگنا نہیں نہ ہم باغنے والے سلام. ہیں کہا نہیں بل ان تم تم تو میرے پاس آئے ہو وہ فعتکم میں تمہاری جماعت ہوں وہ خمار اتر گیا کثرت کا گمانڈ اور غرور اتر گیا اب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے دوبارہ سب بندی کی اور زمین سے مٹی اٹھا کر کے ان کی طرف پھینکی اللہ تعالیٰ نے اس سب کی آنکھوں میں ڈال دی اور شاہت الوجوہ اور دوبارہ حملہ کیا ان کو پسپا کر دیا وہ ظالم بن مالک ان کا سردار تھا سارا کچھ لے کر آیا ہوا تھا بیویاں بچے گھوڑے گندم بکریاں جو کچھ ان کے پاس تھا کہتا میں کہ سب کچھ لے کر جاؤں گا تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ میں بھاگوں گا تو پیچھے اس کو کچھ نہیں ملے گا اور اس کو معلوم ہے میری بیوی میری بیٹی بھی ادھر ہے تو عزت کی وجہ سے لڑے گا اور کٹے گا اور فدائی مشن کرے گا اس لیے سب کو لے کر آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرائے فرمایا یہ ہمارا سب کا سب کل کالغنیمت کا مال بننے والا ہے اتنا مال تھا اتنا مال تھا کہ ایک ایک آدمی کو چالیس چالیس بکریاں اور لونڈیاں غلام اور سونا چاندی بہت زیادہ مال غنیمت تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ مقام پر سارا غنیمت کا مال رکھ دیا اور اس کو تقسیم نہیں کیا ان میں آپ کی رضائی بہن شعمہ جس کو لوگ شیمہ بولتے ہیں شرحبیل کو عام لوگ شرجیل بولتے ہیں کتنے لوگوں کا نام آپ نے سنا ہوگا اس کا نام شرجیل ہے اصل ہوتا ہے شرحبیل اور شعمہ اس کو لوگ شیمہ بولتے ہیں اور وہ لونڈی جس کو آزاد کیا تھا ابو لہب نے اس کو صوبیہ بولتے ہیں اصل میں اس کا نام شعیبہ ہے شعیبہ کو صوبیہ غلط بولا جاتا ہے تو بہار صورت وہ آپ کی بہن بھی آئی اور اس نے آ کر کے تعارف کروایا کہ میں بچپن میں آپ کو پالتی رہی ہوں میں آپ کو گودی میں بٹھاتی رہی میں آپ کی خدمت کرتی رہی ہوں آپ بہت دل نرم ہوا اپنا کپڑا اس کے لیے بچھایا اس کو بٹھایا اور اس کو فوری طور پر آزاد کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے گریمت لانڈیا ونڈیاں سب جمع کی ہوئی ہیں جے ایرانہ مقام پر تقسیم نہیں کی اور وہاں سے مار کھا کر یہ لوگ طائف میں آ گئے آپ نے آ کر کے طائف کا محاصرہ کیا محاصرہ لمبا ہو گیا بہت لمبا ہو گیا طائف والوں ظالموں نے ایک سال کا راشن جمع کیا ہوا تھا اور توپ خانہ نصب کیا ہوا تھا گرم کیے ہوئے لوہے کے ٹکڑے پھینکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین بار کوشش کی بات نہیں بنی ساتھی زخمی ہوئے فرمایا ہم واپس ہو جائیں گے ساتھی کہنے لگے جی فتح کیے بغیر کیسے واپس ہو جائیں گے ہم فتح کریں گے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر حملہ کیا شدید تیر اندازی ہوئی ساتھی زخمی ہوئے آپ نے فرمایا ہم واپس ہو جائیں گے تو سب خوش ہو گئے کہ اچھی بات ہے ہم واپس ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا واپس آتے ہیں آ کر کے مالِ غنیمت کو تقسیم کیا لونڈیاں غلام سب اتنی دیر میں بنو حوازن ثقیب کے لوگ آ گئے جناب مسلمان ہو کر فرمایا میں نے تمہارا اتنی دیر انتظار کیا ہے کہ اگر یہ مسلمان ہو کر آ جائیں ان کے رشتہ دار عورتیں لونڈیاں غلام بھی ان کو واپس کر دیے جائیں اور ان کے مال بھی ان کو واپس کر دیے جائیں لیکن تم لوگ لیٹ ہو گئے اب تمہیں اختیار ہے یا اپنے رشتہ دار واپس لے جاؤ یا مال لے جاؤ جی رشتے داروں کا مقابلہ مال سے تو نہیں ہو سکتا آپ نے ساتھیوں سے کہا لوگوں نے دل کی خوشی کے ساتھ ان کی ڈونڈیاں اور غلام واپس کر دیے مال تقسیم کر دیا گیا تو میرے عزیز بھائیوں اس سے یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ طبیب ہیں وہ سرجن ہیں جو اتنا ٹک لگاتے ہیں جتنے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں آپ دیکھتے نہیں عہد کے مقام پر آپ دیکھتے نہیں بدر کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر قیدی پکڑے ان کو چھوڑ دیا رب ربلال نے آیات نازر فرمائی ماں کانا لینا فی الحال نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کے قیدی ہو یہاں تک کہ وہ گلے کاٹے اللہ اکبر تردون آ رہا دنیا دنیا کا مال چاہتے ہو کیوں نہیں کاٹا ان کو اللہ ناراض ہوا پھر اختیار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ یا یہ ستر قیدی کاٹ دو یا پھر اس کے بدلے تمہارے ستر شہید ہوں گے اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی رحمت نے جوش مارا حریصن علیکم بالمؤمنین کم الرحیم وہ تمہارے اوپر بہت حریص ہے تمہاری جان بچانے کے بھی حریص ہے تمہارا ایمان بچانے کے بھی حریص ہے اور اس بات کے حریص ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں فرمایا مجھے ستر شہید کروانا قبول ہے یہ میرے رشتہ دار اگر ہمارے ستر صحابہ کی شہادت کے بدلے یہ لوگ مسلمان ہو کر جنت میں چلے جاتے ہیں تو مجھے ستر شہادتیں مہنگی نہیں ہے وقتی طور پر تو بڑا دھچکا ہے حمزہ بن عبد المطنف کی شہادت بڑے بڑے لوگوں کی بن عمیر کی شہادت بڑا دھجکا ہے لیکن کوئی بات نہیں جنت میں اکٹھے ہوں گے یہ آج ہمارا مقابلہ کرنے والے بھی وہاں ہوں گے اور ہم شہادتوں کی کا تاج پہن کر بھی جنت میں ہوں گے کوئی سودا مہنگا نہیں ہے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے اختیار لیا اللہ نے اختیار دے کر آپ نے قبول فرمایا کہ ہمارے ستر شہید ہو جائیں تو میں ستر کو چھوڑ رہا ہوں یہ بھی مسلمان ہو کر جنت میں چلے جائیں گے شہید بھی جنت میں چلے جائیں گے اور آج ہم نے ان کو کاٹ دیا تو یہ کفر پر مر جائیں گے یہ جہنم میں چلے جائیں گے اور یہاں دیکھو مکہ میں آپ تشریف لائے ہیں ساتھی جذباتی ہو کر حضرت ابو سفیان کو قتل کرنا چاہتے ہیں عمر بالختار ہوگئے اللہ تعالیٰ نو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معافی کے پروانے دے رہے ہیں سعد کا وقت ہے آج گلے کٹنے اور کھوپڑیوں کو اڑانے کا ٹائم ہے کہتے ہیں الم یوم الملحمہ آج گوشت کاٹنے کا وقت ہے یوم المرحمہ آج گوشت کاٹنے کا وقت نہیں آج رحم کرنے کا وقت ہے یہ ہے رحمت للعالمین یہ ہے حریص علیکم بالمؤمنین بلین الرحیم تم پر بڑے حریص ہیں اور مومنوں پر بہت رحمت اور شکر چلنے والے آگے بڑھتے ہیں مکہ میں داخل ہو کر بھی آپ کی رحمت بڑی واضح ہو جاتی ہے سب لوگ دست بستہ کھڑے ہیں آپ کے ایک آرڈر کا انتظار ہے کہ سب کی کیردیں کاٹ دی جائے جاؤ تم پر کوئی پکڑ نہیں پھر پہلے مستثر کیا کہ نو لوگوں کو ہر حالت میں کاٹا جائے ان میں سے بھی جو آیا معافی مانگنے کے لیے اس کو بھی معاف کرنا یہ معاف کرنا میرے مصطفیٰ سراۃ السلام کی سنت ہے یہ معاف کرنا میرے مصطفیٰ کے رب کی سنت ہے اس حدیث کے دو معنی اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو اپنے بھائی کو معاف کر دے اس کو بھی اللہ پسند کرتا ہے اور اللہ تجھے معاف کر دے اس کو بھی اللہ پسند کرتا ہے کو دین ہوگا ایک آدمی لوگوں کو قرض کر دیا کرتا تھا جو قرض ادا نہ کر سکتا اس کو وہ معاف کر دیا کرتا تھا رب ربل فرمائے گا تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا آج میں تجھے معاف کرتا ہوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو آدمی آپس میں جھگڑتے ہیں ظہر سی بات ہے یا ایک قصور وار ہوگا دوسرا مضلوب ہوگا تو یہ ایک دوسرے کو معاف کر لیں یا دونوں میں غلط فہمی ہوگی یا دونوں کا قصور ہوگا ایک دوسرے کو معاف کر لیں تو میں رب الدلال دل بھی ان کو معاف کر دیتا ہوں اور اگر وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو میں بھی ان کو معاف نہیں کرتا صحیح مسلم کی حدیث ہے ہر پیر اور جمعرات کے دن رب الدلال دل ہر مومن کو معاف کر دیتا ہے شاہن مگر جو شر کرنے والا ہو اس کو معاف نہیں کرتا جس کے دل میں قدورتیں نفرتیں بک دور ہو دوسرے مسلمان کے خلاف اس کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا یہ تو طے ہے کہ زیادتی تو کسی کی ہوگی ورنہ دشمنیاں نہیں بنتی یا غلط فہمی ہوگی یا زیادتی ہوگی ہر دو صورتوں میں اللہ فرماتے ہیں آم ہر ہوں لا اللہ ان کو مہنت دے دو اگر یہ اگلی پیر تک اگلے جمعرات تک ایک دوسرے کو معاف کر دے تو میں نے ان کو معاف کر دیا اور اگر یہ اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتے تو میں نے ان کو معاف نہیں یہ اللہ کی سنت ہے یہ رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر مجبور نہیں کیا ان کو پھر مہلت دی پھر وہ اپنی مرضی سے بغیر جبر کے مسلمان ہوئے اللہ اکبر بنو حوازن بروں شکیف ان کی غنیمتیں لیٹ کر دی ان کے مال غنیمت اور لونڈیاں غلام کو لیٹ کر لیا کہ شاید مسلمان ہو کر آ جائے تو میں ان کو سارا کچھ واپس کروں یہ ہے سرجیکل آپریشن کہ جہاں تکلیف ہے مصیبت تو یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہو رہے مصیبت تو یہ ہے کہ یہ کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں ان کی حکومتیں ختم ہونی چاہیے ان کو نیچے اور دلیل ہونا چاہیے یہ سر اٹھا کر کیوں گرتے ہیں جب ان کی حکومتیں ختم ہو گئی اب زیادہ سے زیادہ ان کے لیے آسانیاں زیادہ سے زیادہ معافیاں تاکہ تھوڑے سے تھوڑے بندے مرنے کے ساتھ اسلام کا غلبہ ہو جائے اور سارے علاقے میں مسلمان غالب آ جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ کفر کی بجائے اسلام پر مرے اس قدر انسانیت کے لیے کون سا دین زیادہ قابل قبول ہے پوری سیرت میں آپ کو اتنے لوگ مرتے نظر نہیں آتے مسلمان ہوں یا کافر ہوں آپ کے پورے دس سالہ زمانے میں میں کہتا ہوں صحابہ کرام خلافائے راشدین کے زمانے کے بھی مقبولین کو شامل کر لو تو اتنی تعداد نہیں بنتی جتنی کافروں کے کسی ایک مارکے میں بنتی ہے امریکہ نے جاپان پر حملہ کیا امریکہ نے عراق پر حملہ کیا افغانستان پر حملہ کیا عراق میں تقریباً مختلف اندازے ہیں کوئی ایک ملین بتاتا ہے کوئی ڈیڑھ ملین بتاتا ہے پندرہ لاکھ مسلمان شہید کر کے آج پھر وہاں فساد ہے آج پھر وہاں ہے آج کوئی امن اور سکون نہیں جان مال عزت کچھ محفوظ نہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اتنے لمبے زمانے میں عادی دنیا کو فتح کیا اور ان کے کسی ایک مارکے سے بھی کم لوگ قتل ہوئے اور پورے علاقے میں امن آ گیا سکون آ گیا آشتی آ گئی اور جان بھی محفوظ تھی مال بھی محفوظ تھا عزت و آبرو بھی محفوظ تھی اور ایسی چیریٹی والی حکومت بنی کہ آج برطانیہ میں لوگوں کا تعاون کرنے والے قانون کا نام عمر لا رکھا ہوا ہے اتنی بڑی حکومت اور اس میں ہر بچے کا وظیفہ جاتا ہے اتنی بڑی حکومت اور اس کی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں جو مسالہ پیش کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ گیس کیسے آ سکتی ہے کہ بجلی کیسے آ سکتی ہے یہ نہیں کہ کرپشن بہت ہے یہ نہیں کہ ہم اپنی برآمدات درآمدات کو کیسے بڑھا سکتے ہیں کہاں سے سرمایہ کار کیسے لا سکتے ہیں یہ نہیں کہ ہمیں فرانس سے خطرہ ہے بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ بیت المال کا مال ختم نہیں ہوتا اس کا کیا علاج اتنے وظیفے رہا دیے دن رات اس کو لٹاتا ہوں اور یہ ختم نہیں ہوتا اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ مجاہدین کو جہاد کرنے دیں اس کے ساتھ ساتھ ایک ریگولر فوج بنا لیں انہوں نے کوفہ اور بسرا کے پاس واسط شہر کو آباد کیا اور اس میں چھاونیاں بنائیں جس میں مستقل فوج رکھی اور کہا کہ جو مال ختم نہیں ہوتا اس سے ان فوجی جو بھی ہوتا ہے یہ ہے اسلام یہ ہے دہشت گردی اور اسلام میں فرق دہشت گرد بھی گولی چلاتا ہے اس سے بھی خون بہتا ہے مسلمان بھی گولی چلاتا تلوار چلاتا اس سے بھی خون نکلتا ہے دونوں باتوں میں بے شمار فرق ہے اس کی گولی چلانے سے ہر سر نسل تباہ ہوتی ہے تباہی ہوتی ہے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں جبکہ مسلمان کے گولی چلانے سے نہ انسانیت تباہ ہوتی ہے نہ ان کے امتراکات تباہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد بہترین قسم کا امن بھی آتا ہے سکون آتا ہے کیوں دہشت گرد جب گولی چلاتا ہے کافر جب گولی چلاتا ہے تو گولی چلا کر لوگوں پر اپنا قانون نافذ کرتا ہے اور اس کا قانون تفریح اور بد امنی کے کچھ لا نہیں سکتا اور جب مسلمان گولی چلاتا ہے تو وہ رب جلال کا قانون نافذ کرتا ہے اور جب اللہ کا قانون آتا ہے ایمان آتا ہے تو امن آتا ہے اسلام آتا ہے تو سلام کیا ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ گولی چلاتے تو دنیا کو امن دیتے کافر نے گولی چلائی دنیا میں فساد مچایا آپ لوگوں نے جہاد کو چھوڑ کر دنیا پر کتنا بڑا ظلم کیا آپ لوگوں نے جہاد کو گولی کو گن کو چھوڑ کر دنیا پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے آپ کی گولی سے امر آتا تھا ان کی گولی سے فساد آتا ہے اور تم نے ان درندوں کو اپنے اوپر اور پوری دنیا پر مسلط کر لیا کتنا بڑا ظلم کیا آپ لوگوں نے جہاد اللہ کو چھوڑ کر انسانیت کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا آپ لوگوں نے اگر آپ اپنی پوزیشن میں ہوتے جو سے ہوائی کرام تاب کے زمانے میں چلی آ رہی آج آپ کے دنیا پر حکومت ہوتی ہے اور امن اور سکون ہوتا آپ نے وہ پوزیشن قافلوں کو دیکھ کر پوری دنیا میں فساد بچایا ہے جہاد چھوڑ کر جو کچھ دنیا میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس میں بہت بڑا حصہ آپ لوگوں کا ہے اس لیے کہ آپ نے جہاد کو کیوں چھوڑا اور آپ سے بڑھ کر بہت بڑا جرم بار وہ لوگ ہیں جو قلعہ و دستار والے ممبر و محراب والے جو اپنے ممبروں سے اس جہاد کی مخالفت کرتے ہیں جس پر سینکڑوں آیات اور احادیث نازل ہوئی ہے اگر کسی ایک جماعت کا جہاد کسی کو پسند نہیں تو وہ جو صحیح والا وہ خود کر لے ایک جماعت جہاد کر رہی ہے تو کوئی بات نہیں وہ پسند نہیں اس کا امیر پسند نہیں اس کے ساتھی پسند نہیں تو آپ وہ اچھے والا خود کر لو قرآن سے دشمنی تو نہ کرو کہاں وہ پوزیشن کہ لوگ تس میں رکھ کر یہودی بیت المقدس کی چابیاں دینے والے کہاں وہ پوزیشن کہ ان یہودیوں کو لٹا کر کے گلے کاٹے جاتے تھے اور کہاں آج یہ پوزیشن کہ نہ آپ, آپ اپنے نبی کا دفاع کر پاتے ہو نہ آپ اپنے قرآن کا دفاع کر سکتے ہو نہ آپ اپنی عزت و ابرو کا دفاع کر سکتے ہو. ابھی وہ ٹیڑے جون نے یہ کہا ہے کہ میں اتنے قرآن جلاؤں گا جتنے بندے مرے تھے نائن الیون میں اور پہلا پوپ ہو یا نیا پوپ ہو یا ان کی فوجیں ہوں یا سی آئی ایف پی آئی ہو یہ سب کی مرضی اور سب کے طے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے اور مسلمان ہیں وہ کام کرنا تو دور کی بات ہے آواز نکالنے کو تیار نہیں یہ مسلمانوں کی میت پر نوحہ ہے کہ ان کے قرآن کو ایران کر کے جلایا جائے اور وہ کچھ نہ کر سکے وہ قرآن اس کا کیا قصور ہے آپ کو میں کیا سمجھاؤں کہ اس کا کیا قصور ہے آپ نے کوئی پڑھا اس کو کوئی اس کو پڑھنا سیکھا آپ نے کتنے ہیں جن کو قرآن کی الفاظ نہیں آتی ہا ہا میں فرق کرنا نہیں آتا سین سا میں فرق کرنا نہیں آتا میں ایسے لوگوں سے مخاطب ہوں جن کو اسلام کی ابجد کی سے واقفیت نہیں ہے ان کو میں آگے اگلا سبق کیسے پڑھاؤں کہ قرآن نے کیا جرم کیا ہے اپنے دھندے کاروبار سے فرصت نہیں قرآن حکیم کو رمضان میں دیکھیں گے جو آرا تیرا جیسا ہوا پڑھیں گے جب میں نے اپنے قرآن سے یہ سلو کیا تو پھر غیر کریں گے تو مجھے کیا احساس ہو سکتا ہے ان اللہ الكتاب اقواما ربلال اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو بلند کرتے ہیں اور قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کرتے ہیں تم قرآن کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑ دیتے ہو جو میرے کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرے گا اس کی جزا دنیا میں یہ ہے حیات الدنیا دنیا میں میں دلیل کروں گا وہ یوم القیامتی یوردون عیلا اشد آداب قیامۃ اللہ دن شدید عذاب ملے گا ہم نے قرآن حکیم کے حصے بکرے کر دیے ہم نے اس کی نماز روزے کو لے لیا حج خیرات کو لے لیا ہم نے اس کا جہاد چھوڑ دیا اسی میں قطب علیکم السیام تھا تو ہم نے روزے رکھے اسی میں کتب علی گم القطالب تھا تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا جب ہم نے قرآن کا یہ حشر کیا تو رب عظلال نے ہم پر ذلت کو وسلط کر دیا اور آج ایسی بے بسی ہے کہ وہ اعلان کر کے قرآن کو جلاتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے زیادہ زیادہ اپنے روڈ پر نکلیں گے اپنے اشارے توڑیں گے اپنی پولیس سے مقابلہ ہوگا کچھ نہیں کر پاتے میرے عزیز بھائیوں آؤ ابھی بھی وقت ہے آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ابھی بھی ان آیات پر عمل ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی بھی مہرت دے رکھی ہے ایک بہت بڑا چانس تو کھو دیا رشیا آیا دنیا کے پچپن سے زیادہ ملک آئے ساری دنیا کے لوگ آئے اس ان سے لڑنے کے لیے ہم نے وہ چانس بھی کھو دیا لیکن بہرحال اپنے آپ کو تیار کرنے کا چانس ابھی تک موجود ہے آئندہ کسی اور علاقے کے لیے تیاری کا چانس ابھی تک موجود ہے ایک ایک بات کا علاج نہیں کیا جاتا وہ نبی کی حرمت کا استحصال کریں تو ہم اس پر آواز اٹھائیں قرآن کو جلائیں تو ہم اس پر آواز اٹھائیں ایک ایک بات نہیں بلکہ ہم مضبوط ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سارے مسائل حل کریں وہ صحابہ کرام تابئین کی پوزیشن واپس لیں کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ ایسی حرکت کرے یہ باد گزار دلیل ہماری حکومت میں سر نیچا کر کے چلیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جا رہے ہو اگر سے کافر آ رہا ہو گلی میں تھوڑا چوڑے ہو کر چلا کرو تاکہ وہ تنگ تاک جگہ پر گزرنے پر مجبور ہو جائے یہ عزت ہے اسلام ذلیل ہو کر اپنی زندگی کا ٹیکس پے کریں آپ کو آج ہم ان کو اپنی زندگی کا ٹیکس پے کر رہے تمہارے عزیز بھائیوں اپنی اصلاح کرنا قرآن حکیم سے دل لگاؤ اس کا ترجمہ پڑھو اس کے معانی کو سمجھو جب ہم قرآن کو اپنا سمجھیں گے قرآن کے ساتھ دل لگائیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ دشمن قرآن کے ساتھ دشمنی کیوں کر رہا ہے پھر ہمیں سمجھ آئے گی جب ہم اس پہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ایسا روک دے گا کہ ان داروں کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے اور اگر ہم اپنی بے حصی پر رہے تو پھر یاد رکھو قرآن کے گستاخ وہ نہیں جتنے ہم ہیں اللہ تبارک کا وطارہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توثیق